ای نون علی ابن حکم ان نافع ابن عمر رطا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نافہ میں اسول فہن جو زرا دندر فرما دی باندے لو ہمراں دے تذریخ نہ بے تولیت وسہن راضی نیو دے زیراب زرا پ مارا زرا ان ختم دندر فرما دی باندے حاصل الفہو باندے اندے چکمنے دے سرت مارا دے نفس عاصم نہ حضرت کہ اس اور باپ دو حضرت ذرابل فحل کے معارضہ اور اجلاس رنگی حدیث کی معنی معلومی ہے فرمایا انسان ہے رسول اللہ سے مان اس بال فحل ان کی حجتا ہے کہ سنن فزراب لفحل بانی یہ خدا کے مروت کے خلاف تھا تو کاج فدی کی ضرورت کو قلب تنگی نے کی۔ مطلب پک ہونے کی چی چیز ہے محمد رضی اللہ کندرہ دے دی پسنگرا بے مدوم دئے مجہول نہ دیونے نہ مان نہ ان پد ایک راہ پہ حسب د ترمذی لواض رہی کدی کرا پہ حصت بلا شرطن چوکر سور پہ جو آسر ہے فنی جہاں